مگر شیخ آج اب دس شروع <تصفح> کریں گے یہ بڑا اہم آخری خلاصہ ہے تتما ہے افز ہے اس لیے آپ لوگ بہت ہی اچھی طرح سے کامل ہوش و حواس اور مکمل دل جان اور ذہن و فکر کے ساتھ شیخ کی باتوں کو سماج فرمائیں اور وہ باتیں نوٹ کی جانے والی کو نوٹ کریں اور شیخ کی باتوں سے باتوں کو آپ لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحیق خدا فرمان وحیم الحمد للہ وسلی اللہ وسلم رسول اللہ اما بعد جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ابھی ایک تصویر دکھاؤں گا اور جنہیں اس تصویر کے بارے میں پتا ہے وہ حضرات خاموش رہیں گے جنہوں نے وہ تصویر پہلی بار دیکھی ہے صرف وہ حضرات اپنی اپنا ہاتھ اٹھائیں گے کوئی نقل مارنا منع ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تصویر جو ہے کس نے پہلے دیکھی ہے جس کس شخص نے یہ تصویر پہلی بار دیکھی ماشاءاللہ بڑی جماعت ہے چلیں اب ہم پوچھتے ہیں سب سے بڑے کون ہیں آپ کے سے کوئی بزرگ یہاں پہ ہو جنہوں نے پہلی بار دیکھی اور سب سے بزرگ ہوں شیشا انکل آپ نے دیکھی پہلے چلیں آپ سے سوال کرتا ہوں میں آپ تصویر دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ کون سے ملک کے باشندہ لگ رہے ہیں اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی افریقی ہے مطلب یا پاکستانی ہے مطلب یا کون سے ملک کا اندازہ آپ کا پہلے اندر سنتے مشکل چلے کی اور بھائی آپ جی آپ بتائی عرب لگ رہے ہیں آپ کو یہ اچھا آپ چلیے ایران اچھا اور کتنے لوگ کا یہ رائے ہے کہ یہ ایران کے کہیں کے لگ رہے ہیں یہ ان شاء اللہ اب آپ دیکھیے محترم کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ اپنے نیٹ پر بیٹھ کے انٹرنیٹ پر بیٹھ کے گوگل پہ سرچ کریں اور لکھیں اپنے پاس امام حسین تو آپ کو یہ تصویر نظر آئے گی لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں سوچیں آپ در حیران ہوں گے آپ لوگ کہ محترم کہاں پہنچے آپ کو تو بات سمجھ رہے ہیں آپ اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کیونکہ اگر ہم کبھی شیخ کی اصول بات کرنا کریں گے تو سارے ہی جو امامت کے عقیدے ہیں یہ آئے ہی سارے فرس اور ایران سے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دو چار بیویاں تھیں ان سے ان کی پہلے سے اولاد آ رہی تھی چلی لیکن جو ان کی بیوی کس طرح کے بادشاہ کی جو دو بیٹیاں تھیں جب کسرا فتح ہوا فرس کو شکست ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس وہاں سے جو ہے لانڈیاں اور غلام لے کر آئے گئے تو کس طرح کی جو بادشاہ کی دو بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک کا نام تھا شہر بانو اور دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اکرام دیکھیے کہ انہوں نے وہ حدیث مجھوائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ یہ آپ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس اور شادی کری اور جو اولاد ان میں سے ہوئی وہ ہیں علی علیب حسین زین البین رحمہ اللہ یہ شہر بانوں کی اولاد میں سے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو بارہ عقیدوں کا جو مسئلہ ہے سارے یہ جو امام چلے آ رہے ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ کوئی بات نہیں فرینڈ دیجیے اب مقصد برا تو یہ جو امامت کا عقیدہ ان کا چلا آ رہا ہے جس سے وہ صرف ان خاتون سے ہے جو کہ فارسی اور نسل خاتون تھی بہت خطرناک بات ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شیعہ حضرات کی روایتوں کے اندر بے شمار روایتیں ہیں اراجہ المہدی العرب اگر مہدی ہمارے آئیں گے تو وہ عرب کو پہلے قتل کریں گے عجیب بات عرب وہ خود عربی ہے وہ سب سے پہلے عرب کو قتل کریں گے اور فرص کے فضائل کے اندر آپزی کتابوں کے اندر بے شمار احادث موجود ہیں فارسیوں کی فضیلت کے اندر اور عرب کی مذمت کے اندر دیکھیں گے آپ تو یہ سارا جو ہے میرے خاص مشاہد انشاءاللہ ذکر کرتے رہے ہوں گے اور بخوبی جانتے ہیں مشاہد ساری یہ بات کہ یہ بہت بڑا ایک عجمی فرس کا سازش وہی سے یہ عمامت کا عقیدہ نکلا ہے اس کی اور کوئی تفصیل کا بھی موقع لگا تو انشاءاللہ شاء بیان ہوگی میرا مقصد یہ تھا آپ کو بتانا کہ یہ تصویریں دیکھیں گے کیا موجود ہیں اور بھی کچھ تصویر دکھاتے ہیں آپ کو تصویر نمائش آ رہی کیونکہ یہ مسلمان نظر ہمارے جو مسئلہ چلاتی ہیں نا وہ مسلمان کی لانت سے مسئلہ چلاتی ہے کافر کی لانت سے قرآن مسئلہ نہیں شرح بنا دی ہے نجب کے ملاقات کرتے ہو یا دیکھیں یہ ہمارے پاکستان ہے کہ خصوصی منا رہے ہیں اللہ نے محرم ایک منٹ کی بھی ذرا غور کیجیے اسے یہ لوگ کہتے ہیں بڑے فضیلت کا کام ہے بڑی کرامت کی باتیں ہیں کوئی غیر مسلم ماشد اللہ جماعت د جماعت الحمد للہ مبارک سینٹر میں لوگ اسلام لینے آتے ہیں آپ کو بتائیے کہ اگر بھائی تمہارا ایمان مضبوط ہے نا تو تمہیں یہی کام کرنا پڑے اپنے آپ کو کچھ ماننا پڑے آپ کے ساتھ میں جماعت دا جماعت تو یہاں سے آئیں گے جو مسلمان ہیں بھاؤ لوں گے یہاں اتنا اسلام کا تصور لوگ پیش کر رہے ہیں اور چہرے دیکھیں اللہ کی قسم فائل کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک ہی پانچ رفتہ نوازی نہیں ہوئی نمازیں پڑھو نہ پڑھو مسئلہ نہیں ہے ایمان کے بارے میں پتا کچھ ہو نہ ہو پتا نہیں ہے یہ کام کرو یہ ہے اصل محبت حسین اللہ کی قسم اگر حفصین کو دیکھ لے سب سے پہلے اسے برات کریں یہ ہے محبت جو قرآن قرآن ان کے بڑے بڑے مولوی معامومی کو پڑھنا نہیں آتا میرے کو دھرم ہمارے ایک چینل ہے اس کے علماء نے چیلنج کیا اور چار مہینے تک وہ چیلنج برقرار رہا آپ حیران پریشان ہوں گے کیا چیلنج تھا وہ چیلنج تھا محمد جو ان کے عالم ہے حافظ قرآن لے کر آؤ چار مہینے تک چیلنج ایک بھی ان کو نہیں ملا جو حافظ قرآن ان کا ایک عالم ہے یہ ٹاپک کہتے ہیں کہ جی سفلین ہے یہ دیکھیے آپ نے تو یہ کہا جائے کہ جی یہ ہے اسلام سر یہ ان کے ماشاء یہ دیکھ رہے آپ مستحق یہ دکھائی دی تصویر ہے یہ عیسائی کام کرتے ہیں اپنے جی جی دیکھیے آپ سلیب تھامنے ہے اور یہ کام کر رہے ہیں تو سارے ابھیان تصویر بھی ये देखिए आप ये माधम की ये बहुत बड़ी बढ़िया है क्योंकि कदम जो है आग में डालती है तो ये बहुत बड़ा ईमान देखिए बहुत बड़ा अच्छा अच्छा ये बहुत अहम मंत्र है आप देखिए ये जो शख्सेंगे जिनका आदम है खुद ये काम नहीं कर रहा ان کی سفید درست کرتا ہے کہ قبل کی طرف جاؤ تو جھوٹ کی جگہ اتنا لیٹ آپ حیران ہوں گے اچھا مادم کے بارے میں یہ بات ہے مسئلہ آئے گا تو میں تصویروں کے روشنی ہی بیان کر دیتا ہوں اگر یہ مادم کرنا ایمان کی اور تقوی کی علامت ہے تو آپ بتائیے اپنے میرے سے پوچھیے کہ اگر ایمان تکوئی کی علامت ہے اور کرامات شین ہے تو تمہارے علما ہزار کے کام کرتے نظر کیوں نہیں آتے وہ کیوں اس طرح لوگوں کے سامنے جو ہے کم کمیز اتار کے کھڑے ہوگی اپنی سنجید زلی کرتے کیوں نہیں کرتے یہ کام بولو؟ لوگ آپ دیکھیں کہ علماء جو ہے ان کے وہ کونوں میں کھڑے ہو گئے یوں کھڑے ہوگے یوں اتن مطلب کر بس بڑے ہی اس سے کہتے ہیں نا سٹائل میں اور جناب بقار کے ساتھ اور جو منچ ہے نوجوان جاوید ان کو بولا کہ یہ کام کرو میں اسے کہتا ہوں بھائی اگر یہ کام ایمان و تقوی کی علامت ہے تو اگر تم لوگ چھلیاں مار رہے تو عالم کو تلواریں مار رہے اپنے آپ کو نہیں بھائی عالم بھائی ان کا تو ایمان تقوی بہت پہنچا ہوا ہے نا عام لوگ بچارے چھلیاں مار رہے ہیں تو انہیں چاہیے تو اپنے آپ کو خنجر مارے ہاں تلواریں مارے لیکن نہیں یہ ان کا ادین عالم کے لیے اور ہے عام الناس کے لیے اور اور یہ بہت اس کے مسائل ہیں کافی کے اندر روایت ہے کہ جاپا سات علیہ اور سوال ہوا مدا کے حوالے سے تو انہوں نے کہا لا دن بہارک اپنے آپ کو گندہ نہ کرو اس کام کو کر کرتے لا دن بہار نفسک اور یہ کیا روایتیں موجود ہے یہ شریف کی عورت ہے اس کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جائے کتنی خطرناک یہ اسبیت اور صوبیت کی پر مبنی دین ہے یعنی عام عورتیں جو ہیں چلو کر لو لیکن بڑے عالم کی مین ان کی بیٹی ہے بڑے عالم کی ہاں کوئی سید دادے کی بیٹی ہے نہیں نہیں نہیں اس سے سازی کرنا جائز نہیں ہے اس میں ان کی ایک کتاب ہے وسائل شیعہ الفر یہ جو آٹھ محتبر کتابیں جیسا ہماری قطبہ ہے ان کے قطب ادبہ ہے اور قطب تمانیہ ہے ان آٹھ کتابیں شامل ہے وسائل اکفر العام علی اس میں مدعا کا پورا چیپٹر قائم ہے اگر میں آپ کو اس کے اندر جو جو روایتیں قائم کرنا شروع کروں تو میرے بہت زیادہ شرم آئی ایسی مولا گندی کیا ہے ہاں یہ دیکھیے رات ہاں دیکھنے کا آپ آئے ہیں اور یہ امریکہ کے ہے کوئی لائٹ نہیں تھی کسی موقع پر بہت بڑی نقصان ہوا تھا تو یہ ایک علاقہ کا بڑا آدمی کہتا ہے کہ یہ امام محدید نے جو ہے ان کی اللہ کاٹی اگوان دیکھیے قبل کس طرح انٹر ہو گیا سلدے کر کے قبروں کے دروازے کھڑے ہو گئے اور یہ قبر سلدا کر رہے سینٹر نہیں کیا ہے شریف یہ جو ہے وہ آیا تھا ان کے نہیں ملنے اور مل کے سلدا کیا ہمارے مقابلے پھر کہنے ہیں ہم لوگ جو ہے ایسے محبت کرنے والے ہیں اور امریکہ سے دشمن نے ہمارا اور اچھا یہ بڑا اہم مقبول ہے یہ سعودی عرب کے شیعوں نے ایک لیٹر لکھا آپ نے شیا برادری کو کہا کہ اس میں ایک خلاصہ شلیل ہے کہ جو آشمہ کے موقع پہ ہمارے کچھ نوجوان اس طرح کے کام کرتے تھے جو بھائی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے نوجوان ایسا کام کرتے ہیں کہ اتنا کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں اس سے ہماری بڑی کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تعریف ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے؟ ذلت ہوتی ہے انہوں نے کہا ہمارے رسوائی کا باعث ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم بنائیے لیکن ایسے کام نہ کیجیے یہ پڑھیے مسلم دل آشار حسینیا جو ہماری حسین کے بارے میں جو ہم بنانا ہے ہمارے لیے تو اس کی بڑی تشویش کرتی ہیں برائیاں کرتی ہیں کیا تقریر اپنا خنجل مارنا اور خاص کر اس ملک کے اندر تو یہ ہماری ایل بیت کی دعوت پھیلانے میں رکاوٹ بنتی ہے تو آپ ایسا کام نہ کریں لیکن بہت رکنی الفتار نصیب کرتے ہیں آپ اس سے دور رہیے اور جو اس طرح کام کر رہے ہیں اس کے سلبیات سے ان کو آگاہ کرے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ خاص کر اس ملک کے اندر دیکھیے دولوا کا ہمارے ملک میں کام ہی نہ کرو یہاں یہاں گورنمنٹ ہوتی وہاں سے کرتے ہو عالم نہیں ہے یہ سارے یہ سیاسی رہنما ہیں یہ محمد قبر جانتے ہیں انتہائی برا آدمی تھا یہ ہماری مبینا ہے اس کا پتا ہے <سؤال> سید اسرائیل کا جو آدمی کتاب ہے یہ شخص موجود ہے اس کے براکرار ہیں میری کہانیاں یہ دیکھی آپ پڑی لم آ رہیوں کی آگاہ اسرائیل الگ بدل بائی بولا اچھا روز میں نے کبھی بھی شیو میں اس کو اس رائی سے دشمنی کرتے نہیں دیکھا دور دور تک سوچا اب یہ لکھا ہے اب میں آگے کو لکھاتی ہوں کہ سب سے پکا اور مضبوط دشمن کون ہے یہاں پر وہ ہے میرے کو الباع جو فلسطین کی تنظیمیں ہیں اور وہاں کی نظیمیں ہیں اور, نظیمیں ہیں اور سولی جو کہ ان کی نصرت کر رہے ہیں یہ ہمارے ہم نے اپنے لیے کوئی دشمنی نہیں لیتی. مزید ہمارے بھائی ہیں جناب جی شادی یہ حسن نسل اللہ جو ہے جس کو ہمارے افسوس کے ساتھ کچھ پاکستان کی سنی جماعتوں نے بڑی تعریف کی اس کی کہ جناب اس نے لوگ کو آزاد کرایا اسرائیل کے ساتھ اور صلاحتن کے ساتھ جماعت اسلامی کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی حسن رسول اللہ کی دیکھیے یہ جو شخص ہے یہ خمینی کا نائب ہے اس وقت صحت علی سامنا ہی ہے ایران کا جو پیشوا ہے اس وقت خمینی کا نائب جو تھا خومینی کے بعد سے وہ یہ اور تعلقات دیکھ سکتے ہیں اس کا تو کہتے ہیں جی راضی مناظر تھے کچھ ایک ویڈیو تمہیں دکھاتا تھا ان شاء اللہ معلوم کرتے ہاں के آپ لوگ کے جیسے ہے ہلاک دیکھیے کاف جو ہے کربلا قرآن میں جو کاف ہے آئین سالے کیوں ہے کہہ رہے کہ ہمارے کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ جی ہمارے بارے میں اتری ہے ماموں کے بارے میں کاف ہے کربلا ہلاک ہلاکت میری کی ہلاکت یا یزید یار یزید آئین جو ہے آکشور پرسین حضرت حسین کی پیاس سوچ جو ہے سر حسین حضرت حسین کا سبق کیسی لگی آپ کو بیٹے گران رہا ہے یہ ایسی تفسیر ہے جناب نہیں ملی گیا ایکسکلوسو شیو رکھتا تھا کہ چلیے آپ آگے شرف آخری میں ویڈیو بناتا پھر آپ بات کرتے ہیں ان شاء اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے ورحمه السلام انا المعنى التي لا يفضل عليك الاسم. قضيه السبب يا مداني بحب سورة ثالثة يترر المعنى عزفي من احب علي. قلت بداية ارهن. ارهن ارهن علي وانا خيري. حضر علی نے کہا ایک مرتبہ میں تمہیں اپنے لوگوں سے کہا میں آپ تمہیں اپنا مقام نہ بتاؤں بس ضرور بتائیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کری اور علی سے بوجھ رکھا اس نے مجھ سے بوجھ رکھا <تصفح> اللہ, <کا سنے تصفح> اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کری اور علی سے بوجھ رکھا اس نے مجھ سے بوز رکھا دیکھیے جس نے علی سے بوجھ رکھا اور مس محبت, کر... محبت کری مس محبت کری اس نے مس سے بحض رکھ علی کی محبت جو ہے وہ اللہ سے بڑھ کر ہے اگر آپ کو علی سے محبت ہے اللہ سے دوز ہے تو آپ نے اللہ سے محبت کری علی سے محبت ہے اللہ سے دوز ہے تو علی سے محبت ہے تو اللہ سے محبت ہے آپ کو لیکن اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے ہاں اور علی سے بوز ہے تو آپ کو اللہ سے بوز ہے بس کو تفصیر آگے لائٹ کھولتے ہیں اس طرح کی بہت سی ان کی تفاصیر اور ان کے علماء کو جن کو اگر آپ کو میں اردو کے ان کی جو کر دوں تو آپ لوگ صرف کام پکڑیں گے اپنے اور اللہ سے جو ہے شکر ادا کریں گے اور ان کے بارے میں کیا کہیں گے یہ آپ لوگ کے ٹھیک ہے اس کو لگانا بڑا مشکل दाए, दाए, दाए। آگے ایسا زخمی نہ ہو بھائی چلیے جناب ابھی ہمارے پاس کچھ مسئلے لگے اہم ہم اس کے بعد سے بات کرتے ہیں ان تو حضرت حسین علی رضی اللہ عنو کے ساروبار کے بارے میں ہم نے مسئلہ ذکر کیا اب ایک مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا حضرت حسین میں علی رضی اللہ عنہ کے خروج کے بارے میں محترم تین رائے ہیں پہلی رائے ٹھیک ہے کہ آپ کا خروج کرنا مطلب کوفہ جانا بالکل ٹھیک تھا دوسری رائے یہ ہے کہ یہ کرنا بالکل غلط تھا تیسری رائے یہ ہے کہ جو حالات آپ تک پہنچے ان کی روشنی میں ٹھیک تھا اس کا جواب کیا ہے اللہ ہمارے ایک شیک کہا کرتے تھے کہ اللہ تو جانتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں <laughs> <تصفح> <laughs> جی جناب پیچھے سے کوئی بھائی ہے جی جی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> تیسری رائے ٹھیک ہے کہ جو حالات ان تک پہنچے گئے اس کی اوسطی میں ان کا نکلنا ٹھیک تھا جی بالکل غلط تھا جی غلط تھا جی غلط تھا جی دیکھیے دوسری اور تیسری کے بیچ میں حق ہے ذرا غور کیجیے آپ کچھ پہلو سے ہم اس طرح بول سکتے ہیں کہ نکلنا غلط تھا کچھ پہلو سے کیا ہے کہ جو آپ تک حالات پہنچ رہے تھے اس پہ ٹھیک بھی تھا غورت اس لحاظ سے تھا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمائن نے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ آپ کے ساتھ نقصان ہونے والا ہے ایسا عمل نہ کیجیے لیکن ان کے پاس سامنے کیا تھا کہ پہلے انہوں نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی تو وہ اس کے بابند نہیں تھے پہلی بات انہوں نے بیت نہیں کی تھی ابتدا بیعت ہی نہیں کی تھی دوسرا ان کو تھا کہ وہاں کے لوگ یزید کی عمارت سے جو ہے وہ جانچ چھڑا بیٹھے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نما مشیر رضی اللہ کے پیچھے نہ جمع پڑتے ہیں نہ جماعت پڑتے ہیں،, ہیں ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں آپ آئیں گے تو سنبھالیں گے تو گویا وہ اپنے طور پہ تو ان کی معاملات کو ٹھیک کرنے جا رہے تھے کہ وہاں جا کے میں ان کا قائد بنوں گا وہاں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو بات کریں آپ لوگ صحابہ کرام کی نصیحت کی روشنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا لیکن چونکہ ان کے بعد سامنے یہ سب چیزیں آ رہی تھیں کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہے ان کے منتظر ہیں جو ان کا ساتھ دینے کے تیار ہیں وہاں کے معاملہ ٹھیک کر دیں گے وہاں جا کر تو اپنے طور پہ وہ مستحد تھے اس اشتہار کے اندر اور انشاءاللہ ان کو ان کے اشتہار کا اجر ملے گا جو ان کا اشتہاد تھا اس کا ان کو اجر ملے گا اچھا یہاں سے کچھ لوگوں نے یہاں پہ تین گروہ ہیں ان کے قتل کے حوالے سے پہلا کیا کہتا ہے کہ انہوں نے جب خروج کیا تو وہی اصل امام تھے سب کو ان کی تعداد کرنی چاہیے تھی یہ کسا قول ہے شیام قول ہے اور شیعہ کو خیال کیجیے گا ہمیشہ شیعہ کو کوئی یزید معاوی کی خلافت سے کوئی اعتراض نہیں ہے شیعوں کا مسلمہ متفق آلے عقیدہ ہے کہ امامت جو ہے وہ حضرت علی اور ان کی اولاد سے باہر نکل ہی نہیں سکتی تو وہ جو آپ کو عزید کو بولیں گے کہ جیسا شخص جو ہے تمہارا امیر بن گیا مسلمانوں کا اس سے بڑا افسوس کیا ہے اللہ کی قسم ان کے یہاں سب سے بڑا ان کو افسوس ہے کہ اوب صدیق رضی اللہ کیسے بنے تھے مسلمانوں کے امیر اب خطاب عزی اللہ کیسے بنے تھے مسلمانوں کے امیر عثمان غنی کیسے بن گئے مسلمانوں کے امیر حضرت معاویر رضی اللہ کیسے بن گئے مسلمانوں کے امیر عزید کا معاملہ چونکہ تھوڑا سا تجیدہ معاملہ تھا نہ وہ صحابہ کے نام میں سے تھا نہ ہی ہم اس سے کوئی بہت بڑا ولا کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یار اس سے پہ بات کرو ان پہ بات کریں گے تو اگر حساس معاملہ ہو جائے گا ورنہ ان کا جو عقیدہ ہے اس کی روشنی میں جو پچھلے سب خلفا ہیں ان سب کے خلاف خروج کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ قوت نہیں تھی تو اتنا خروج نہیں کرا پہلے اماموں نے بات سمجھنے آپ ان کا اعتراض یزید پہ اعتراض نہیں ہے شیوں ان کا تو اعتراض سب خلفا پہ اعتراض ہے تو بہرحال ایک رائے کیا ہے کہ وہ جو ہے امام سے ان کی طاقت کرنی چاہیے تھی اور ان کو حکم دے چاہیے تھا ان کے مطلب ان کو عمارت دے دینی چاہیے تھی یہ شیاح قل دوسرا قول یہ کہتا ہے وہ بھی خطرناک قول کہ حضرت حسین کا قتل جو ہے وہ کوئی بڑی غلطی نہیں تھی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو تمہارے پاس آئے اور تم لوگ متفق ہو ایک شخص کے اوپر اور تمہارے کو تفرقہ پیدا کرنا چاہے تو تم اس کو قتل کر دو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن اس حدیث کا اطلاق حضرت حسین میں علی رضی اللہ علیہ پر ہرگز صحیح نہیں ہے ہرگز صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کا تحرکہ پھیلانا مقصد تھا ہی نہیں وہ تو وہاں کے معاملات کو سدھارنے کے لیے جا رہے تھے ان کو لگا کہ وہاں پہ عمارت بالکل ختم ہو چکی ہے وہاں کے لوگ ان کے استقبال موجود ہیں تبھی ہی وہاں جا رہے تھے اس کی دلیل کیا ہے کہ جو انہوں نے تین آپشن دیے بولیے گا نہیں تین آپشن دیے وہ دیے ہی اس لیے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب حالات اس طرح ایسے ایسے نہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں میں ہر حال میں جناب گرانے کے لیے بھی آیا ہوں گرائے بغیر نہیں جاؤں گا نہیں پھر انہوں نے بد دعائیں ان لوگوں کو کہ تمہارے کہنے پہ تو میں آیا تھا اچھا ایک صاحب نے صبح اچھا مسئلہ میں سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ جی ایک بابا صاحب ہے انہوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اس میں تین شروع کا ذکر آتا ہے یعنی کہ وہ حضرت حسین جو ہے وہ دفاع اسلام کے لیے آئے تھے اور یہ باتیں صحیح نہیں ہیں کہ وہ انہوں نے واپس جانے کی کوشش کریں آپ بتائیے میرے محترم کوفہ کا کوفہ کی جگہ وہاں کے ظالم حکمران پرانے ان کے سامنے تھے آپ ستر لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے جس میں ان کی بیوی بچے گھر والے سب تھے اس سوچ سے آئے تھے کہ میں ان ستر کے ذریعے ان کے پچاس ہزار کے لشکر میں غالبا جاؤں بتائیے آپ مجھے یہ ممکن ہے اگر وہ غلبہ اسلام کے لیے آتے تو جناب سات جنگی آلات لے کر آتے پوری فوج تیار کر کے لے کے آتے صابہ کرام سے بولتے ہیں آپ لوگ مجھے روکنے کے لیے آ رہے ہیں میں تو وہاں پہ جنگ لڑنے جا رہا ہوں اسلام کے بقا کے لیے وہ تو صابہ کرام کے بارے میں کہتے کہ مجھے تو وہاں سے خط آ رہے ہیں میں تو وہاں اس لیے جا رہا ہوں انہوں تو نہیں کہا میں وہاں اسلام بچانے کے لیے جا رہا ہوں بات سمجھ رہے اور اسی کی دلیل ایک اور یہ ہے کہ اگر اسلام بچانا کا مقصد ہوتا ہے وہاں جا کے اور اسلام تباہ ہو رہا تھا یہ ہو رہا تھا تو انہوں نے مسلم مین عقیر کو کیوں بھیجا پہلے ہاں مسلم میناقیر کو وہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ بھائی جو جو خط وہاں سے آ رہے ہیں کیا یہ باتیں سچی ہیں کیا واقعی لوگ وہاں پہ حالات سازگار ہیں میرے لیے یا جھوٹے خط آ رہے ہیں اگر اسلام بچانے کی بات ہوتی تو بھیجنے کی ضرورت تھی نہیں افتدار چلے جاتے کس چیز کی تحقیق کرنے کی بھیجا رہتا ہے مسلم کو بے جائیے اسی لیے کہ وہاں جا کے چیک کرو کہ جو باتیں وہاں سے آ رہی ہیں یا یہ بناویٹ باتیں ہیں کچھ دشمنوں نے خط لکھ دیے ہیں جب وہاں گئے دیکھا بارہ ہزار نے بیعت کر لی مسلم کے ہاتھ پہ تو کہا خون آ جائیے یہ آپ لوگوں کی تیار ہے تبھی انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو یہ بات واضح ہے کہ جو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ٹھیک تھا قتل کرنا یہ بہت بڑا ظالمانہ قول ہے اور یہ ناسبی لوگوں نے عام طور پر یہ کال پھیلایا جو کہ اہل بیس سے عداوت اور بہت سکتے تھے الحمد للہ اللہ کے فرقوں میں اختلافات ابھی بھی موجود ہیں لیکن میرے علم کے مطابق اس وقت اہل و کے اندر ایسا فرقہ نہیں ہے جو اہل بیس سے عداوت کو دین سمجھتا ہو میرے علم کے مطابق اہل بیس تو یاد رکھیے ناصبی کا لفظ ہمارے ہاں کچھ سلفی حضرات توسو کر گئے اس کے استعمال میں کہیں, کہیں کہیں آپ اگر عزید کے بارے میں کہہ دیں کہ جناب اس نے یہ کام نہیں کیا وہ نہیں کیا وہ لیں آپ یہ ناصبی ہو بہت بڑا سوچنا عمل ہے کی تاریخ تعریف کتابیں موجود ہے حب البین li صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ جنہوں نے عداوت کا پرچم س... بلند کیا اہل بیت کے خلاف میرے علم کے مطابق جتنے بھی اہر سننا کے اختلافات بے شک ہوں گے سُنی یہ گروہ ہمارے سمجھے آتے لیکن کوئی ناصبی گروہ اب موجود نہیں ہے جو کہے کہ ہاں اہل بیت برے تھے نازب اللہ علی کے بارے میں بری باتیں کہنا ان کی شان میں گستاخی کرنا ایسے لوگ میرے علم کے تعابق موجود نہیں ہے ہاں ایک ایک گروہ ہے یہ اللہ کیسل ناصبی ان کی تفسیر تفسیر سے معتبر ترین کتاب ہے اس کی بکرا اٹھائیے میں نے خود پڑھی ہاں کون سی آیت ہے جو اقرآن نے کہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی کہ وہ مثال دیں ایک مچھر کی یا اس مچھر سے بڑی چیز کی کہتے ہیں علی رضی اللہ نے یہ تفصیل قمی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ مچھر سے مچھر سے بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے ناصبی بھی ہوں گے اور اہل بیت کا مفہوم میں ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطالعات بالا داخل ہیں قرآن کے نس سے داخل ہیں جو کی آیت ہے جو معایا تھا بارے میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَنكُمُ أَهْلَ الْبَيْتُ یہ آئے اتر ہی ازوال مطاحرات کے لیے ہے تو یہ تو بدبخت ان کے بارے میں برے الفاظ کہتے ہیں عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں تو یہ سب سے بڑے ناصبی ہیں اگر ہیں آر سترہ کی گروہوں کے اندر بے شک استعلامات بہت سارے ہیں لیکن ناصبی میں اور کسی کو نہیں جانتا جی بہت ابھی جوانا صلاح الدین جو افراد بیان ہیں انہوں نے بیان کیا جو کہ اس میں ایک لکریہ بھی دیا وہ منظور ہے اس کے مطابق دوسری چیز اس کہانی کو لکھنے والے خالد بن اب اللہ جو کہ مکہ میں علی بد کے خلاف مطلب ان کو جانا دیکھیں، روایت, روایت کمزور ہے، مقصر کے کا یہ ہے کہ یہ تین شاید روایت کمزور ہے, ہے؟, ہے جواب یہ یہ دے سکتے ہیں اگر تحقیق کے آتے ہیں کہ بھائی چھوڑو ماں لکھی نہیں لکھی ہمارے یہاں ثابت ہے یا نہیں ثابت میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک منٹ کے لیے تصور کر لیجئے کہ یہ روایت کمزور ہے اب واقعہ کیسے ہوگا اب واقعہ میں نے اب کو جواب میں کہا کہ اگر اس وقت کمزور مانیں گے اس کا معنی یہ ہوا بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ صرف اور صرف اسلام کی بقا ہی نہیں گئے ساتھ لے کے کس کو گئے عورتوں بھی یہ بچوں کو یہ حل تھا آئے پوری لشکر پورا پورا ملک پوری پوری قوم اور صحابہ کے نام رضوان اللہ کہ کتنا بات تان اس میں آتا ہے کہ انہیں اسلام کی بقا کی فکر نہیں تھی تو غور کیجئے حضرت حسین رضی اللہ اسلام کے مقا کے ہی نکلے ہیں مدینہ جو ہے سابقہ سے بھرا ہوا تھا اس وقت بھی جو بعد میں آپ جانتے ہیں واقعہ خرا کے موقع پہ ہزاروں صابقہ شہید ہوئے انہیں کوئی فکر نہیں تھی اس اسلام کے مقا کے لیے خالی حسین کوئی فکر تھا اسلام مکا کی بات وہ یہ ہے الزامی جوابات یہ ہے یہ جوابات تھی یہ بات بولنا صحابہ گران پہ محبت تعان ہے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا اشتہار تھا اور ان کو لگا کہ وہاں کے لوگ واقعی مخلص ہیں کیونکہ علی وہاں رہ چکے تھے ان کو تھا کہ ان کی محبتیں اہل بیت کے ساتھ رہی ہیں علی گفا کی کچھ حد رہی ہیں شروع سے تو وہاں پہ میں جانا ہی مناسب رہے گا اور میں اسی کو ماننے کی تیار نہیں ہوں ساتھ کوئی اضافہ کریں گے اچھا بیس منٹ رہے جی جی میں آگے بڑھتا ہوں تیسرا جو گروہ ہے سننا کا وہ کہتا ہے کہ انہیں مظلوم قتل کیا گیا جو بات ان تک پہنچی گئی تھی اس کی روشنی میں وہ نکلے نہ ہی وہ امام بنے نہ ہی وہ خلیفہ بنے نہ ہی وہ خارجی تھے بلکہ وہ مظلوم شہید کیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیرت ان کے لیے موجود ہے الحسن والحسین الحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو یہی الحمدللہ صحیح موقف ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ شاء کوئی حموض کوئی پیچیدگی نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ ماتم کے بارے میں میں بات کرنا چاہا تھا لیکن کچھ تصویروں کے روشنی میں میں نے آپ سے ذکر کیا یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ تمام شیعہ کا اتفاق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ علیہ کی اولاد میں سے کسی نے ماتم نہیں کیا جس طرح وہ کرتے اور میرے پاس اس کے لیپ ٹاپ کے اوپر اس کے دس علماء کے قول موجود ہیں اور لیکن انہوں نے کیا لکھا کہ وہ ماتم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو ڈر لگتا تھا تو جب فاطمی جو کہلاتے ہیں عبیدیہ دول عدیا قائم ہوئی مصر کے اندر اس وقت ان چیزوں کی ابتدا ہوئی یعنی جب یہ لوگ پاور میں آئے تب شروع کیا ورنہ یہ چیز کرنا ٹھیک تھی لیکن جب ایک عمل حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے اولاد سے یہ عمل ثابت نہیں ہے تو نعوذ باللہ ہم ان کے بارے تصور کریں کہ وہ یہ غیر شرعی عمل جسے اسلام نے غیر شرعی قرار دیا ہے اس کو کرنے کے لیے تیار تھے صرف ان کو خطرہ تھا کہ جسے کہتے ہیں گورنمنٹ کا خطرہ تھا بخاری و مسلم کی روایت ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی رخسار پیٹے اور غربان چاک کیا اور جاہلیت کی آوازیں لگائیں وہ ہم میں سے نہیں رخصار پیٹنا خطرناک ہے یا خنجر سے اپنا آپ کو زخمی کرنا خطرناک ہے غربان چاک کرنا خطرناک ہے یا جسم کو چاک کر دینا خطرناک ہے بتائیے آپ مجھے بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں اور ہم یہ امید کریں کہ اگر موقع ملتا تو وہ لوگ کام کرتے ناوز اسی طرح محرم کے موقع پہ ہمارے جو مختلف کام ہوتے ہیں اس میں بہت سے ہمارے جو میٹھے میٹھے لوگ کہلاتے ہیں وہ ظاہر ہے کھانے پینے کا تو ان کا دین ہے تو اس لیے وہ حلیم پکانا حلوے لگانا سب سبیرے لگانا شربت بانٹنا یہ سارے کام جو ہے وہ اس دن کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی حضرت حسین کی پیاس پہ یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ٹھنڈے ٹھنڈے جوس پلا رہے لوگوں کو وہ حضرت حسین کی جو ہے پیاس پہ یاد کر رہے ہیں اور حتیٰ کہ میرے حلیم کے اوپر بھی ایک سامنے سنانیہ کہانی آپ حیران ہو گئے حلیم کیوں بنتا ہے بھائی کہہ دیں کہ بھائی اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے بڑے بھوکے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا بھائی تمہارے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو ہے تو کچھ نے جو ہے دانے نکالے کچھ نے جو ہے جو نکالا کچھ کے پاس کچھ پتے تھے اس کے پاس جتنا اتنا کچھ تھا تو اس کو جو مل کے پکایا انہوں نے تو وہی حلیم تو ہوتا ہے دالیں بھی ہوتی ہیں اس میں کچھ جسے کہتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو حلیم اس لیے بنتا ہے خاص طور پہ پوری پوری رات گوٹتے ہیں حلیم اور تفریح کا ایک موقع بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر ہمارے انڈیا میں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی یاد یاد کرنا ہے اسی طرح تازی جو نکالے جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ گھوڑا نکالتے ہیں ایک نمائش نمائشی طور پہ کہ جی یہ زلزنا ہے زلزنا کے بڑی بڑے فضائل میں بیان کیے انہوں نے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ کا گھوڑا تھا اس کی ایک شبی نکالتے ہیں یہ لوگ آپ کے آپ کے سامنے دیکھتے ہوں گے آپ لوگ اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی ہے محترم کہ اس دن جو ہے جو تعزیے نکالے جاتے ہیں اس میں حضرت حسین رضی اللہ کی روح موجود ہوتی ہے یہ آپ سے ملے پوچھ لیجیے کہتے ہیں کہ اس دن ان کی روح وہاں پہ آتی ہے اور ہر تعظیم میں شریک ہوتے ہیں اس لیے وہ اس کو کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنی مہاجے مانتے ہیں ساری کی ساری خرافات ہیں ایک سر جس نے اسلام کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں خرافات ہیں اچھا میں نے اس کے اندر آپ کی کتاب کے اندر سب سے حاصل میں احمد رضا خان بل صاحب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اپنی کتاب الفان شریعت کے اندر یہ جو محرم کے اندر کام ہوتے ہیں کہا کہ یہ سب کام حرام ہے تو اگر آپ کو کوئی ملے ٹھٹے پیٹھے ہرے بھرے لوگ تو انہیں دکھا دیجیے یہ بات کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی بات شاید نہ مانے آپ انہیں بتائیں گے کہ سلف بات لمانے شاید نہ مانے لیکن آپ بتانے دی اگر اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی ہے ہاں ان کو ہوتا ہے اعتراض کہ آپ شیخ الاسلام کیوں کہتے ہیں تیمیہ کو اور آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں خیر بات نہ نکل جائے خلاصہ یہ ہے کہ میں نے یہ جاموش کی منظر لکھا عرفانہ شریف کتاب ہے احمر زخان بریلوی کی اس نے بھی اس کے اندر کہا کہ یہ سارے جو امال سب کا ذکر کیا باقاعدہ تازی نکالنا کھانے پکانا سبیلے لگانا کھلا کھلا کے کام جو ہمارے ہاں اس نے کہا کہ ہمارے جو انڈیا میں کام رائج ہے محرم کے موقع پر ہوتے ہیں یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے اور یہ سب کام ناجائز ہیں یہ فتوا اس کا موجود ہے اچھا ایک اہم سوال آپ سے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے کو پتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کس دن ہوئی پہلے بتائیے حضرت حسین رضی اللہ کس دن شہید ہوئی کس مو ہر ایک کو پتا ہے بھائی ایک اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں جو ان سے افضل ہیں نواس رسول ہیں جو سیدہ شباب کا دونوں جنت کے نوجوان ہیں ان کے لیے ماتم کس دن ہوتا ہے بتائیے آپ لوگ سوچ کے لما لمحے فکریا ہے کہ نہیں آپ لوگ کے لیے کہ یہ دونوں بھائی شہید ہوئے ہیں حضرت حسن کو بھی زہر تک شہید کیا گیا ہے وہ بھی مظلوم تھے ان کے لیے ماتم کیوں نہیں ہو رہا ہے, نہیں <سؤال> <سؤال> شاید شاید ہے،, ہے،, ہے؟ جی محترم نے بات صحیح کی یہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ انتہائی مظلوم ہے ان لوگوں کی نظر میں یعنی ان لوگوں نے ان کو انتہائی مظلوم بنایا ہے کس طریقے سے کہ ان لوگوں کا سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی غلطی کری عرت معاوی رضی اللہ عنہ سے صلاح کر کے لیکن چونکہ امامت کا عقیدہ بھی ساتھ رکھنا ہے معصوم کا عقیدہ رکھنا ہے ذکر نہیں کرتے لیکن عملا ان سے کوئی ہمدردیاں ان کو نہیں ملتی حتہ کہ شیعوں کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ پہلے جو تھی امامت وہ حضرت حسن کی نسل سے تھی جب انہوں نے یہ صبح کری تو امامت جو ہے منتقل ہو گئی ان کی نسل سے حضرت حسین کی اولاد کی نسل میں تو یہ جو بارہ امام ہے وہ حضرت حسین کی اولاد سے چلے آ رہے حضرت حسن کی اولاد سے کوئی بھی امام نہیں ہے تو ان کا انتقال ہوا تھا حضرت مادے کے دور حکومت کے اندر ہی سن فورٹی نائن ہجری کو لیکن ان کے لیے آپ نے کبھی بھی باتوں کی محفل نہیں سنی ہوگی کبھی کوئی تازہ نہیں سنا ہوگا کبھی کو غم نہیں سنا ہوگا لیکن وہ بھی تو امام معصوم ہیں وہ بھی تو اتنے بڑے ہیں آپ کے نظر میں لیکن یہ سب باتیں ہیں اور یہ تو خیر وہ ہیں ہمارے جو صابہ کرام جو اس سے بڑی بڑی تکلیفیں آئیں مسلمانوں کو آئیں عثمان غنی کی شہادت تھی عمر عظر کی شہادت تھی اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور یہاں میں یہ تمبی بھی کر دوں کہ ہمارے پاکستان میں کچھ بیوقوف لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی جس طرح یوم حسین مناتے ہیں یوم عبر بھی شروع کیا جائے ان کی ٹکر کے اندر تو جناب پہلی محرم کو چاہتے ہیں کہ جی یوم عمر منایا جائے یہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اہل آلو کا موقع بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ٹکر میں نئے عقیدے ایجاد کر لیے جائیں ہمارے یہاں کوئی دن منانا کسی طرح سے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ملے گا وہ ہمارے یہاں ثابت ہے ہی نہیں ان کا احترام محبت مرتبہ یہ بہت بڑا ہے لیکن ان کی سالگرہ منانا یا ان کی وفات کے اوپر غم کا دن خاص کرنا برسی منانا یہ سب چیزیں الحمد ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں اچھا آپ آخری ہم لوگ اختتام کرتے ہیں اور اس میں, میں آپ لوگوں سے ایک بار سنوں گا دو چار باتیں میں خود ذکر کروں گا کہ جو جو فائدے ہمیں جو جو دروس و اسباق ان واقعات سے ملے جو ہم نے انشاءاللہ دو دن میں باتیں کری ہیں کچھ اللہ کی توفیق سے اچھا آخر میں آپ لوگ کے پاس وہ بھی موجود ہے اس کو آپ لوگ سے پڑھوا دیں مطلب پوکس ہے متعین کا اور صحابی کا فیزک کے حوالے سے یہ کافی وہی بات ہے وہ نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں آپ دیکھیے اس کے آخر میں سب سے ابن تیمیہ رحم اللہ کا ہاں ابن تیمیہ رحم اللہ کا اور قول اور امام زہبی زہابی کاخر میں لکھا ہوا ہے کہ عجیب کے بارے میں کیا موقف ہے اس کو پڑھ لے اچھا امام زہبی کا جو قول لکھا ہوا ہے اس میں انہوں نے لکھا اس کے آخر میں دیکھیے امام زہبی کا جو پہلا قول ہے اس کا لاسٹ پیراگراف جو ہے اس میں لکھا ہے اس نے اپنی حکومت کا آغاز حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اور اس کی حکومت کا اختتام واقعہ ہررا سے ہوا یہ مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے حکم دیا اس کا مانا یہ ہے کہ لوگوں نے اسی کو پسند اس نہیں کیا اس کی حکومت کے آغاز میں ہی کی شہادت کا واقعہ ہو گیا اور واقعہ ہررا کا واقعہ اس کی دور میں ہوا تو اس لیے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا تو اس کی حفاظت یہ واضح ہو گئی پہلے آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا تھا اور ابن طیب الرحمہ اللہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں تین گرو ذکر کر دی ہے ایک تو حد سے بڑا ہوا ہے جو اسے کافر مرتد لعنت یہ باتیں کرتا ہے دوسرا تصاہور کے اندر اتنا آگے ہو گیا کہ اسے, اسے کہتے ہیں امام المسلمین اور ولی من اللہ اور یہاں تک کہ وہ خلفاجین تک ٹکر کا تھا ایسی باتیں کرنا شروع کر دی تو انہوں نے کہا یہ دونوں باتیں بالکل صحیح نہیں ہیں اب دیکھیے سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں اور تیسرا, قول یا گروہ یہ ہے ابن اور تیسرا قول یا گروہ یہ ہے کہ آخر میں دیکھیے آپ لوگ واقع پڑھ لیجئے گا اور تیسرا قول یا گروہ یہ ہے کہ عزیز مسلمان حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھا اس کی برائیاں اور اچھائیاں دونوں ہیں اس کی ولادت عثمان رضی اللہ کے خلافت میں ہوئی اور وہ کافر نہیں ہے لیکن اسباب کی بنا پر حضرت حسین عظیم اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور وہ شہید ہوئے اور اس نے اہل حرمر کے ساتھ جو کچھ کیا سو کیا تو نہ ہی وہ صحابی تھا نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ولی تھا یہ قول ہی عام اہل علم و عقل اور اہل سنت وال جماعت کا ہے امام آج میرے ساتھ سنا تھے ویڈیو ہمارے پاکستان کے ایک قصاص انسان جو کہ لوگوں کے سے سنا کے چھوٹے جھوٹے واضح نسخت کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ یزید کو امیر المنین کہتے ہیں جبکہ امام احمد حبل سے سوال ہوا کہ کوئی شخص ہے جو عزیز سے محبت کیا, کیا کیا آپ یزید سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اللہ جو شخص اللہ اس کے صلب ایمان لاتا ہے کیا وہ یزید سے محبت کرے گا اب یہ جو قول ہے یہ ان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا کوئی شخص ہے جو اس سے محبت کرتا ہے تو امام احمد حبل نے کہا کہ اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے اور امیر المومنی جو ہے یہ اس کا منصبی لقب ہے کہ وہ اس وقت کے مسلمانوں کا امیر تھا اس میں کوئی اس کی تاریخی الفاظ نہیں ہے اس کے لیے بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ آج کی جو حکمان ہے وہ بھی امیر المنی کے لاتے ہیں نا مسلمانوں کے عمراں ہیں پھر بلا کے امور ہیں اب وہ کیسے ہیں اچھے برے ہیں اس کی بات باتیں بات دیکھی جائے گی لیکن ہیں تو وہ عملی طور پہ جو چھپن ممالک آپ کے اسلامی ان کے جو سربراہ ہیں وہ مسلمانوں کے ہر اور خطے کے ولی امر ہیں مطلب سمانوں کے معاملات وہ سنبھالتے ہیں ان کے حکم چلتے ہیں ملک کے اوپر تو امین البین کہنے کے اندر کوئی تاریخی لقب موجود نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں ان تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں بس لوگوں کے جذبات کو ابارنے کے لیے ایسی باتیں دیتے ہیں اس میں بات کی بات بعد میں کریں گا اچھا آخر میں میں ایک سوال درست سے پہلے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوا حضرت امام حسین علی سلام اور آپ حیران ہوں گے کہ میں بہت زیادہ سنی لوگوں سے ملا جو مدیرہ منورہ میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جی حضرت امام حسین کی قبر کہاں ہے اور کبھی زندگی میں کسی کو نہیں کہتے ہوئے کہ حضرت امام ابر صدیق کی قبر کہاں ہے آپ نے کبھی سنا ہے حضرت امام امام کی قبر کہاں ہے امام عثمان غنی کی قبر کہاں ہے ہاں امام علی پھر سن لیں گے آپ لوگ تو یہ میں جو میں کہہ چکا ہوں آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے شیعوں کے جو نتائج ان کے اثرات کے نتائج ہیں سارے جو شیعوں کے اثرات ہیں ہمارے معاشرے پر اسی کے اثرات ہیں دیکھیے ہمارے نظر میں تمام کے نام صحابہ کرام نام مقتدا ہیں پیشوا ہیں احترام اور محبت کے حقدار ہیں تو اس معنی میں تمام کے تمام ہمارے امام ہیں جب ہم امام ابن تیمیہ کہہ سکتے ہیں محترم ہم اپنے علماء کو لکھ سکتے ہیں امام امام امام صحابہ کے تو سارے کے سارے ان سے کہیں اونچے درجے کے امام ہیں ان کی تعریف تو ان کی تعریف تو کار نے کری ہے تو اس معنی میں تو امام وہ ہیں لیکن جو طریقہ چلا آ رہا ہے صدف کا کہ وہ اس طرح امام کا نام کچھ خاص لوگ کے ساتھ نہیں لگاتے بلکہ سب کے ساتھ امام کا عام طور پہ استعمال نہیں کرتے تو اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو پھر آپ ہمیشہ رکھ اپنا شیوا کے آپ ہر صاحب کے امام سے لیں لیکن آپ خالی حسین الحسن کے ساتھ امام لگائیں اور باقی صحابے سے امام نہ لگائیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا صحابہ ت... صحابہ کے کے ساتھ جو طریقہ رہا ہے سرحین کا وہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ رہا ہے کہ یہ نام کے ساتھ لگائے جائیں قرآن نے کہا ان کے بارے میں سلف کا طریقہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے نام کے لیے وہ لوگ رضی اللہ علیہ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ جس طرح تسمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابکر صدیق ابر فاروق یہ ان سے افضل ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے تو دیگر کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لگایا جائے گا ہاں ان کی سلامتی ہو علیہ السلام کا معنی ان سلام بھی ہو تو اس میں کہنے میں حرج نہیں ان سلام بھی ہو لیکن چونکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ایک بےدی گروہ کے شاعر بن چکے ہیں ان کی علامت بن چکی ہے تو انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی کے پاس یہ ای صحابی آئے تھا ابن آپ آب نے کہا اللہ صلیٰ ابن آل اللہ درد بھیج ابن اوفا کی اولاد کے اوپر تو درو دے سکتے ہیں کسی کے اوپر وہ سلام علام السلیم موجود ہے سلام کی ہو آپ کے اوپر ایک عام لفظ ہے. السلام علین والباد اللہ صحیح نوازیں پڑھتے ہیں سلام کی ہو لیکن میں نے کہا کہ وہ ٹائٹل کے طور پہ اسے استعمال نہ کیا جائے بات سمجھ نہ آگے ان یہی اس مسئلے میں صحیح بات ہے اور اہم آہ آتے ہیں ان شاء اللہ اس پورے دورے کے جو کچھ دروس اور فائدے ہم کو ملے ہیں اس پہ جلدی سے پانچ منٹ کے اندر اپنے شارہ ختم کرنے جی آپ میں سب کو بتایا کہ کیا کیا دروس اور اسباق ہمیں اس دورے سے ملے جیسا جی سر ہاں یہ بھی ایک جو ہے کاتب کی غلطی ہے میں نے بتایا تھا کہ میں نے جو نوٹ بنائے ہیں اس پہ بختر الحسین مین علی رضی اللہ عنہ لکھا ہے لیکن شاید کچھ کاتب تھے وہ ماشاء اللہ لکھ گیا اور میں نے کہا کہ لکھنے میں کبھی کبھی استعمال کرنے میں بولنے میں استعمال کرنے میں کوئی کباہ نہیں سے منع نہیں ہے یہ چیز لیکن میں نے کہا اس کو ایک ہاں شا... ایک... اس عقیدے کے تحت وہ امام کہتے تھے ان کو تو ہم بھی اس لفظ کو استعمال کریں گے تو کہیں سے موہم طریقے سے ان کی بات کی تائید ہو جائے گی تو جو لوگ خالی ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں باقی استعمال نہ کر رہے ہوں ہم ان کو تنبیہ کریں گے اگر وہ سب کے ساتھ استعمال کر رہے ہوں گے تو معاملہ ہلکا ہے اس سے بہتر بات کیا ہے کہ سب کے لیے جناب ابر صدیق رضی اللہ حضر صدیق رضی اللہ عنہ، یہی لفظ استعمال کیے جائے اچھا جی آپ بتائیے کوئی محترم کوئی بات رسول اللہ بھائی ہاں بہت اچھی طریقے سے اچھے واضح ہوا یدید کے بارے میں موقف واضح ہوا آخری میں یہ بھی موقف بیان کر دوں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا اس میں میں نے بابر تبی کر دی کہ رضی اللہ عنہ جو لکھا گیا ہے وہ حضرت ماوے کے حساب سے لکھا گیا ہے اس کی تصحیح کر دیں رضی اللہ عنہ تو بالکل نہیں کہا کہ وہ ہمارے صحابہ کے نام کے ساتھ خاص ہے اب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات یہ محترم مختصرا ذکر کروں گا آپ لوگوں سے جو بھی شخص مسلمان ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو بھی مسلمان ہے یعنی اسلام کے درخت جو باہر نہیں نکلا ہم اس کے مرنے میں کیا کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے وہ تھا تبھی اللہ تعالی اس پر فرمائے تو اس معنی کے اندر اس پہ رحمت جو ہے رحمت کی دعا جو کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام رام کو طریقہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہوں مروان بن حکم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہوں یہ لفظ عام طور پہ نیک صالحین اور ایما کرام اور علماء کرام کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کو ایز اے ٹائٹل ہمیشہ استعمال کرنا عظیب رحمۃ اللہ گوا اس میں ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی جناب جس طرح باقی نیک صالحین ائما کرام گزرے ہیں ہمارے وہ بھی ان میں سے ایک تھا جو کہ حقیقت کے منافی بات ہے تو عام رحمت کی دعا آپ ہر مسلمان بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایز ٹائٹل اور ہمیشہ لکھتے ہوئے اس نام کو اس طرح سے میرے خیال میں میری رائے کے مطابق اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو جو غلط واقعات اس کے دور میں ہوئے ہیں باقی محکموں کے دور میں بھی ہوئے ہیں امام صاحبی نے خواصہ کر دیا اس کے بارے میں لا نہ بہان بہو نہ ہی ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں نہ ہی ہم اسے اس محبت کرتے ہیں تو اس اس لحاظ سے نئی نظر کے مطابق اگر ہم لوگ اس کتابت کے اندر یا بولنے میں اس طرح کا نام لے کر آئیں گے تو گویا جو جو واقعات اس کے دور میں ہوئے ہیں اس میں ہررا واقعہ دیگر واقعات ہیں گویا ہم نے کہہ دیا کہ نہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور بالکل ٹھیک تھا ہر لحاظ سے یہ میرا ایک ناقص رائے ہے مشاعط اس میں اضافہ کچھ کریں گے تو شیخ صاحب آخر میں اگر خاصہ کر دیں اس کے بارے میں تو بہت خوشی ہوگی جیسا وعلیکم السلام لگاتے ہیں کہ مدد نہیں کی جیسے متاثر ہو گئے ہو گئے اس وجہ سے وہ جو ہماری حدیث کی کتاب کا ہیں جی بالکل قریب ہے بالکل صحیح یہ بہت اہم نقطہ میں معلوم ہوا یہ دس سے اور میں نے خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا ان صحابہ کے اقوال اور باتیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے سب سے بڑھ اہم ایسے محبت کرنے والے تھے اور ان کی ہمدردیاں پوری ان کے ساتھ اور اب یہی ای ایک واقعہ میں اور بھی ذکر کرو زمنن جن لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو دفاع کے لیے جب آئے تھے ان میں حضرت حسن حسین دونوں شامل تھے صحیح روایت آتا ہے کہ جو لوگ دفاع کرنے آئے لیکن حضرت عثمان غنی نے سب کو کہا کہ جس کے اوپر میری بیچ ہے میں اسے کہتا ہوں کہ وہ حکمت کہتا ہوں کہ وہ میرے پاس چلا جائے مجھے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان میں حضرت حسن حسین موجود تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف وہاں کے دفاع میں صابہ کرام موجود تھے ان کی طرف سے اہل پید دونوں کا آپس میں محبت اور بھائی چارگی کا تعلق تھا یہ بہت اہم درس ہے جو ہمیں ملا اس کے علاوہ بھی آخری بات کرنا چاہیں آپ ہمیں بتائیے فائدے چلیے چلیے جی جی ہماری ہاں طرح حکومت کے لیے یا پورا ہے پالیٹیکل کی طرح تو اس متعلق وضاحت کیجیے دیکھیے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا جائے تو آپ کا سب پہ سے ہے تو عوام کو معلوم تو ہمارے اسلام میں یہ دیکھا کہ اس کا بھی انتخاب ہو شہید ہو جائے تو में میں آنا جانا بس اس کے ساتھ آپ چھ جہاں جگہ نکلے تھے اٹھا کے لیے تو محرمتے پہنچا تو کافی لمبا وقع رہا اس واپس آنے میں کافی وفاق تو یہ ایک دیکھ لیا گولم کہ وہ سوار ہم تازہ پہلی بات تو ہے سیاسی حوالے سے ہم نے بات کر دی تھی کہ کوئی ان کے سامنے جو خطوط کتابت آئی تھی اور ان کو جو اختلاف تھا اس کی تعین سے یہی سب وجوہات بنے ان کے خروج کے تو اس پہ میرے خاصے بہت تفصیل طرح بات ہو چکی ہے کیا کیا اسباب تھے کیوں گئے کیا اس وقت حالات کیے گئے یہ بات جہاں تک سر کے تعلق ہے ان کا تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اہل و عیال کی رغبت تھی کہ جہاں سے ان کا گھر ہے جہاں سے وہ لوگ آئے ہیں دوبارہ وہیں پہ ان کو اسی طرح لے کے جایا جائے, جائے تاکہ وہ انہیں ان کی جگہ پہ ہی دوبارہ سے دفن کریں یعنی گویا ان کی ایک شاید رغبت تھی اور واللہ اس میں میرے علم میں کوئی نص موجود نہیں ہے کہ کس کی ایک ورزی کے اوپر وہ وہاں گیا لیکن میرا ایک سر آئے نہیں جس سے مبارک کا عراق میں ہی کربلا میں ہی دفن ہوا سر جو ہے کیونکہ باقی بھی تو بہت سارے اس میں شہادتیں ہوئی تھیں صرف سر جو ہے وہ وہاں تک لے کے آیا گیا اور میں نے ذکر کیا تھا یہ بات کہ شاید ہاں شاید یہ بات اس میں رہی کہ پہلا جو وہاں جو تھے شمر وغیرہ یہ دکھانے کے لیے عبداللہ عبید کو کہ دیکھو جی ہم نے ان کا کو شہید کر دیا اور اس نے شاید سمجھا کہ جناب اس سے میری تعریف ہوگی لیے میں نے ایک بغاوت کی جو حرکت شروع ہو گئی تھی اس کو توڑ دیا ہے اور دکھانے کے لیے میں نے بھجوا دیا تو شاید اس کے ذہن میں یہ تھا گمان لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اس کو مذمت اٹھانی پڑی اور اس کے اوپر کافی مذمت ہوئی اچھا آخری میں بات یہ کروں اس کے بارے میں بہت سے فائدے اس کے اندر ہیں تاریخ کے ایک اہم مسئلے کو ہم نے ڈسکس کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں جھوٹی باتیں بہت سی بیان کی گئی ہیں میں نے کچھ کا ذمہ ذکر کیا ہے اسی طرح صلاح سولین کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف فروش کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اس پہ صبر کرنا ہی صلا سولین کا طریقہ کار رہا ہے اور اس کے صبر کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جب تک وہ لوگ مسلمان ہیں ان کے خلاف لوگوں کو ابھارا نہیں جائے اگر وہ کپر کر دیتے ہیں کپر بواقت ہے ان سے کھلا کھلا کپر کر رہے ہیں وہ حکمران آپ لوگ اس سارے مسائل پڑھ چکے ہیں صبح کے ٹائم میں تب جو ہے اس کے بھی ضابطے ہیں کہ مسلحت اور مسجد کو دیکھ کے ان کے خلاف خروج کی کیا جائے گا اسی طرح راکزی لوگوں کی جو قباحت ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے آرٹس تک وہ لوگ جو ہے اس نعروں کو اٹھاتے ہیں اس طرح کے مسائل کو ابھارنے کے لیے آخری بات سب سے آخری بات پھر شیخ مسائل کو دو منٹ ہاں دو منٹ میں میں بات کرتا ہوں آخری کہ اب ہمارا کیا ڈیوٹی ہے جو ہم لوگ پڑھنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ حضرات جو حضرات ہیں پڑھتے رہتے ہیں مشائق سے سیکھتے رہتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی محترم عام طور پہ اپنے افکار اور نظریات کو ٹھیک کرنا علم کا مقصد سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا اپنے عزیز و اقالب کی اصلاح کرنا اور جتنا جتنا ہمارا جو دائرہ کار ہے ملاقات کا ہمارا دائرہ ہے ملنے ملانے والوں کا جو سرک سرکل ہے اس کے اندر مناسبت کے موقع, موقع کی مناسبت سے ان کی اصلاح کرنا ان کے مفاہین کو درست کرنا کیونکہ آپ یقین کریں گے کہ 99 نائن فیصد میں بغیر بالی کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر یزید کے نام سے لکھتے ہیں یزید قاتل حسین یزید قاتل حسین یہ لقب ہی مشہور ہے لوگوں کے ذہن میں اور بہت سے لوگ کے ذہن میں یہ ہے کہ یزید دوسری طرح موجود تھا جو کہ جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا جبکہ وہ شام کے اندر دمشق میں تھا اور جنگ ہو رہی ہے عراق کے اندر اس میں دکھا مقصد مقصد نہیں مدد کر دی کہ حقیقت تک پہنچنا مقصد ہے کہ بھائی اصل جو لوگ مجرے میں ان تک تو پہنچا جائے ٹھیک ہے یہ بات اور اس کے لیے میں دعوت کے کام دعوت کے اثریف دعوت کا کی حض کرنا اس کی فضیلت یہ بہت بڑی ہے ایک حدیث آپ لوگ کے لیے کافی ہے ان شاء تذکر کے لیے یاد دہانی کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو پیا نبی صلی اللہ نے فرمایا کرجن خیر اللہ کامر نام اگر تمہارے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیں اس کے عقیدے کی اس کی سوچ کی اس کے فکر کی اصلاح ہو جائے تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے بہتر ہے اس وقت عرب کی قیمتی ترین چیز ہوتی وہ سرخ اونٹ تھے ایک بھی کسی کو مل جاتا تھا وہ بہت بڑا خزانہ سے ہوتا آپ نے کہا یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے آج کے حساب سے ہم کہہ بڑے بڑے جہاز پہ مل جائے اس سے بہتر ہے بڑی بڑی گاڑیاں پہ مل جائے اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ہاتھوں ایک شخص کو جو ہے وہ دین اسلام کی صحیح ہدایت فرمائے مختصن جو ہے آپ سمجھائیں ایسے کہ اگر وہ شخص مسلمان تھا اور یقینا مسلمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے بخار مسلم کی روایت ہے سباب المسلم خطوق وکال مسلمان کو گالی دینا یہ فرسق ہے اور اس کا قتل کرنا یہ کفر ہے اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی اس میں روایتیں ہیں خاص لانت کے بارے میں ہے ایک روایت ہے بخاری کی آپ نے کہا لا تصب الفاق جو مر چکے ہیں ان کو لانت برا بھلا مت کہو ان کے بارے میں جیسا انہوں نے عمل کیا تھا انہوں نے اس کی جزا پا لی ہے تو یہ ایک عام حکم ہے ہر مسلمان کے بارے میں جب تک دائرہ اسلام کے اندر وہ موجود ہے اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے اعمال سے اختلاف ہو سکتا ہے اس کے خلا خلا عمل کو کہہ سکتے ہیں غلط کام تھا لیکن اس کی ذات کے اوپر اس طرح کے الفاظ خاص کر لعنت ہے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عالم وصل اللہ و صلی اللہ نبینا محمد علیہ و صاحب اکمائین میں آپ سب کا بہت زیادہ آخر میں مشکور ہوں اور مشاع اللہ عزیز اس کا خطاب فرمائیں گے اور اللہ سے میں دعاگو ہوں کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ عمل کی توفیق قدا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی صحیح مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق قدا فرمائے اور جو ہم سے کمی بدائی رہی صحیح سے کمی بتائی رہی